وَخَلَقَ مِنْهَا زوجَهَا وَبطَ منِنْهُمَا ررجَالًا كثيرًا وَنِساء وَاتَّقُ اللهَّ الذي تَس أَلونَ بِه وََلا رحام إِ اللهه كانَانَ عَلَْيكُمْ رَقيبا يا أيحََّينَ آمنُ تَّقُ اللهَّه وَقُُ قَوًا سَديد يُصْلِحْ لَكُمْ مَا عَمِلْتُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كهدي جيئے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو میرے پیچھے چلو میرے نقش قدم کو اختیار کرو اللہ تم سے محبت کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے عزیز بھائیوں ہم امام الانبیاء کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سن رہے ہیں اس لیے سن رہے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے نفس کے مرہوب اور پسندیدہ پروگراموں کو چھوڑ کر بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہم مسجد میں آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ قربانیاں ساری رائے گاہ چلی جائیں اور یہ نماز ہم پڑھ کر جاتے ہیں یہ سمجھتے رہیں کہ نماز ہم نے ادا کر لی اللہ کا جو ہے نا وہ فریضہ اس سے ہم عہدہ برآ ہو گئے اب اللہ نے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے اب رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے گا ان نمازوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ یہ تصور کرتے رہیں اور ہماری نمازیں ہی ضائع ہوتی چلی جائیں کیوں؟ کیوں؟ کہ جس شخص کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے اس کی نماز اللہ رب العالم کے ہاں مقبول اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے وہ نماز چاہے وہ نماز کسی خطیر کی ہو کسی امام کی ہو کسی شیخ الحدیث کی ہو کسی پیر کی ہو کسی محدث کی ہو وہ کسی مفتی کی ہو کسی صدر یا وزیر کی ہو کسی سیٹ کی ہو وہ دنیا کے کسی بھی انسان کی ہو جس کی نماز مدینہ والے امام سید ابلد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے اس کی نماز اللہ کو قبول اللہ کو نہیں قبول اس کی نماز باطل ہے دلیل آپ کو یاد ہے اسے دوہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے سورہ محمد بتیس نمبر آیت ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا او اللہ دینا آ اللہ کہتے ہیں او ایمان والو مومن مسلمان کہلانے والو عتی اللہ وہ عطی الرسولہ تم اپنی زندگیوں میں اپنے شب و روز میں اپنے معاملات میں اپنی عبادات میں اپنے اخلاق و کردار میں اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک لمحے میں عصی اللہ ہو وہ الرسول اپنے رب کی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ ہو وسلم کی اطاعت کرو ولا تب تلوال تم اپنے عملوں کو باتیں لو مت کرو اپنے عملوں کو باطل نہ کرو میرے بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے عمل کیا اللہ کی اطاعت پر اس کے اندر رہ کر نہ ہوا امام الانبیاء کی اطاعت کے مطابق نہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر میں نے جو بھی عمل کیا وہ عمل اللہ رب العالمین کہتے ہیں باطل ہو جائے گا ہمیں باطل نمازیں ہماری وہ اللہ کے ہاں سروخرو نہیں کریں گی وہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ نہیں بنیں گی ان باطل نمازوں سے اللہ کے ہاں سروخرو نہیں ہوں گے اس لیے یہ بڑی اہم بڑی ضروری چیز ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی کی نماز کا طریقہ آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو کہ میری نماز کی ایک ایک چیز میرے نبی کے طریقے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق ادا ہو تاکہ میری نماز وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو اور اللہ رب العالمین کی جنتوں میں لے جانے کا مجھے یہ نماز سبب بن جائے بس اسی غرض سے ہم یہ طریقہ اسی مقصد کے لیے بیان کر رہے ہم پہنچے تھے کہ پیارے پیغمبر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے آمین کے حوالے سے کیسے آمین کہنا ہے امام نے کیسے کہنا ہے مقتدیوں نے کیسے کہنا ہے اس کے کیا دلائل ہیں وہ ساری تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے اب آمین کہنے کے بعد پھر پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے آمین تو کہہ لیا اس کے بعد آگے کیا طریقہ ہے نماز کا میرے بھائیو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کے بعد پھر امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم قرآن مجید کی کوئی سورت سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت فاتحہ کے بعد پڑھا کرتے تھے اور امام المبیا کبھی یہ سورت لمبی پڑھتے کبھی لمبی کراط کرتے فاتحہ کے بعد اور کبھی کسی ادھر کی بنا پر سفر کی حالت میں بیماری کی حالت میں یا بچے کے رونے کی آواز سن کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنی کراط کو مختصر کر دیا کرتے تھے معمول آپ کا تھا لمبی کراط کرنے کا بھی اور مختصر کراط کرنے کا بھی فاتحہ کے بعد کبھی لمبی صورتیں پڑھتے اور کبھی مختصر چھوٹی سورتیں محمد رسول پڑھا کرتے تھے انس بن مالک رضی اللہ کی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم وہ نماز شروع کرتے نماز میں کراط شروع کرتے آپ کو پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی نماز کے دوران تو پیارے پیغمبر اپنی نماز میں کراط کو مختصر کر دیا کرتے تھے سنن ابو تابود میں مسنن امام احمد میں اور دوسری کئی کتابوں کے اندر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے ایک دوسری, حدیث, دوسری حدیث, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند خولو خصلا میں نماز میں داخل ہوتا ہوں پوری دو میں نماز میں داخل ہوتے وقت میری نیت میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں کراط کو لمبی کروں میں لمبی کعت والی نماز پڑھوں کیونکہ کہ کیوں ارادہ ہوتا تھا امام المبیا کا آپ نے یہ فرمایا ہوا ہے افضل الصلاطل قیام دنیا کے لوگوں افضل ترین نماز زیادہ فضیلت والی زیادہ اجر والی زیادہ ثباب والی نماز وہ ہے جس نماز کا قیام لمبا ہے جس نماز میں قیام کیا ہو لمبا ہو وہ نماز چھوٹے قیام والی نماز سے بہتر افضل اولا اور اولا ہے اس افضل چیز پر عمل کرنے کے لیے امام البیا کہتے ہیں میں نماز میں داخل ہوتا تو میری نیت میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں کلاس کو لمبا کروں گا فاصما بکا سبیہ میں نماز کے دوران بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور میں اپنی کلاس کو مختصر کر دیتا ہوں من نشچن جاتے بچتے امیں ہی بے ہی بچے کے رونے سے میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں وہ نماز کے اندر ہمارے ساتھ با نماز پڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ شامل ہے اور بچے کے رونے سے اس کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں اس لیے کراد چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں کو اس بچے کے لیے جلدی کر کروں ان دو حدیثوں سے میرے بھائیوں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر لمبی کراط بھی کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور مختصر کراط بھی ایک سفر میں سفر کے دوران امام المبیا محمد الرسول سلم نے فجر کی نماز فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اراض الزل تل زِلْزَالَهَا فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھ کے فجر کی جماعت کروا دی دونوں رختوں میں پہلی رکت میں بھی فاتحہ کے بعد اجازت اور دوسری رکت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد اجازت صرف یہ سفر کے دوران امام الانبیاء نے مسافروں کا ان کا لحاظ رکھا اور کاق کو کیا کر دیا چھوٹا کا یہ فجر کی نماز تھی محمد رسول اللہ اللہ کی دونوں رستوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ادا رہا یہ چھوٹی سورت محمد رسول نے پڑھی اور فجر کی جماعت کروا دی دوسرا مسئلہ ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بچوں کو آنے سے روکنا نہیں چاہیے بچوں کو لانے سے منع اسلام نہیں کرتا اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی تعریف نہیں ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو مسجد کے اندر نہ لایا کریں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ وہ بچوں کے مسجد میں آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں وہ ان کے ماتھوں پر چوڑیاں چڑھ جاتی ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں لاتے ہو بچوں کو مسجد میں بچوں کو تو پاکی پریتی کا پتہ نہیں ہوتا یہ مسجد میں پیشاب کر سکتے ہیں مسجد کو خراب کر سکتے ہیں مسجد کی جو ہے نا توہین ہوتی ہے بچوں کے مسجد کے اندر آنے سے میرے بھائیوں اگر مسجد کی توہین ہوتی ہوتی مسجد کی ادب کے عزت کے احترام کے خلاف ہوتا مسلمانوں کا بچوں کو مسجد میں لانا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بے ضرور اپنے امتیوں کو اپنے پیچھے آ کر بعض ماض نماز پڑھنے والی اسلام کی بیٹیوں کو منع کر دیتے کہ خبردار تم بچوں کو لے کر مسجدوں میں نہ آیا کرو بچوں کو لے کر مسجدوں میں نہ آیا کرو آپ نے منع کیا نہیں روکا پیارے پیغمبر نے بلکہ نماز کے اندر ان بچوں کا لحاظ رکھا ہے مسجد میں نماز کے اندر پیارے پیغمبر نے لحاظ رکھا ہے ان بچوں کا اور خود آپ کی نواسی تھی بنت بنتے العاص رضی اللہ عنہا بنت بنتے العاص امام المبیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس بچی کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے نماز کے دوران جب رکو جاتے سجدہ جاتے تو پیارے پیغمبر بچی کو اٹھا کر وہ نیچے رکھ دیتے جب سجدہ کر کے کھڑے ہوتے دوبارہ اس بچی کو اٹھا کر پھر کندھوں پر بٹھا لیتے اگر مسجدیں یہ ان کی توہین ہوتی بچوں کے آنے سے تو پیارے پیغمبر کبھی بھی اماما بنتے ابل آس کو مسجد میں نہ لاتے اور کبھی اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر نماز کبھی نماز نہ پڑھتے تو یہ لوگوں کو بزرگوں کو نمازیوں کو بچوں کے مسجد میں آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے روکنے کا اور ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے پیارے پیغمبر کے عمل کے امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف ہے ہاں بچوں کو ایسا بھی مسجد میں لا کر کھلا نہیں رکھنا چاہیے کہ ادھر جماعت ہو رہی ہو اور وہ اپنا پیچھے سے شور مچا رہے ہوں اور سارے نمازگیوں کے خوشبو خدو کو خراب کرنے کا باعث بن رہے ہوں ایسی اجازت نہیں دینی چاہیے بچہ ہے چھوٹے ہیں مصروم ہیں باقی پلیٹی کا اس کو نہیں پتا اس کو سب میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر شور بچائے اور نمازگیوں کے خوشبو اور خلل اور خرابی کا باعث بنے اور بچے کا سب میں کھڑا ہونا یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سننا سے ثابت ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام الانبیاء منا میں نماز پڑھا رہے تھے تو میں اپنی سواری پر سوار آیا میں نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا اور میں سب کے اندر شامل ہو گیا میں اس وقت بچہ تھا ابھی بلوگت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے بچہ بھی سب کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے اسلام کے اندر حلال ہے مباح ہے اور بچوں کا مسجد میں آنا مسجد کی عزت تکریم اور مسجد کی نظافت کے خلاف عمل نہیں ہے یہاں پر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو اللہ نے جن کو توفیق دی ہے حرمین شریفین جان جانے کی انہوں نے دیکھا ہوگا حرامین شریفین کے اندر مسجد نبی میں بھی مسجد حرام کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں کسی بچے کو لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور بسا اوقات بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور بچے کے پیشاب کر دینے پر مسجد حرام کے اندر نہ وہ مسجد حرام کے متولی پریشان ہوتے ہیں نہ خدمت کرنے والے پریشان ہوتے ہیں بلکہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اگر کسی جگہ پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو نہ بچے کو کچھ کہنے ہے نہ بچے کے بارے کو کچھ کہنا ہے بلکہ اس جگہ کو صاف کرنا ہے دونوں تو امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سورہ فاتحہ کے بعد پرانے مجید کی کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے کبھی مختصر پڑھتے تھے اور کبھی لمبی کرا کرتے تھے اور, اور, اور کوشش امام المبیا کی یہ ہوتی تھی سنن ابو دابود میں حدیث ہے کہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع کریں اس کو ابتداء سے شروع کریں سورت کو کہاں سے شروع کریں آغاز سے ابتداء سے ابتداء سے, سے, سے, سے, سے شروع کرتے اور سورت کو اس رکت کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کرتے مکمل کرتے اکثر معمول امام المبیا کا فاتحہ کے بعد جو سورت شروع کرتے درمیان سے نہیں پیارے پیغمبر اکثر معمول یہ تھا سورت کے آغاز سے ابتدا سے وہ سورت شروع کرتے اور اس رکت کے اندر سورت کو مکمل پڑھ لیتے اور کبھی کبھار آپ ایک سورت کو دو رکتوں کے اندر تقسیم کر لیتے تھے آدھی سورت پہلی رکت کے اندر اور کچھ سورت وہ رکت کے دوسری رکعت کے اندر اس طرح بھی تقسیم کر لیتے تھے اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر دو دو صورتیں بھی پڑھ لیتے تھے ایک رکعت کے اندر دو دو صورتیں بھی, بھی پڑھ لیا کرتے تھے صحابہ کا بھی عمل تھا مسجد خبا کا ایک اما ایک امام انصاری صحابی امام و کا وہ امامت کرواتا تھا مسجد خبا کے اندر مسجد خبا کو جانتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں پیارے پیغمبر نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی مسجد خبا ہے مسجد خبا مدینے میں آ کر سب سے پہلے مسجد خبا بنی مدینے میں اور یہ مسجد خبا وہ مسجد ہے جس مسجد میں پیارے پیغمبر ہر ہفتے میں کبھی پیدل مچھلے نبوی بھی تھے کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے اور وہاں دو رکھتے جا کر پڑھا کرتے تھے اور امام المبیا نے کہا من فی منترا وہ کائنات کے لوگوں جس نے اپنے گھر میں جہاں اس کی رہائش گاہ ہے مدینے میں اپنے گھر سے سہارت حاصل کی وضو کیا اور یہ وضو کر کے مسجد خبا کے اندر گیا وہاں جا کر دو رکھتے نماز ادا کی کان لہو کا اس کے لیے عمرے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا مسجد قبا کا امام تھا وہ نماز پڑھتا نماز پڑھاتا تو سورہ فاتحہ کے بعد وہ دوسری کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے سورہ سورہ اخلاص اخلاص پڑھتا اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا ہر رقت کے اندر اوزیل لازمی ہر رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے کولح اللہ پڑھتا پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا اس کے مختلف نے کہا بھائی امام صاحب کیا مسئلہ ہے آپ ہر رقط کے اندر فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہو اور بعد میں کوئی اور سورت پڑھتے ہو یا تو ہمیں یہ بتا دو کہ سورہ اخلاص اکیلی فاتحہ کے بعد پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اگر نماز نہیں ہوتی تو اگر نماز ہو جاتی ہے تو دوسری سورت کیوں پڑھتے ہو ساتھ اور کیوں ہر رقت کے اندر آپ نے لازمی کیا ہوا ہے اپنے اوپر یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا مقتدیوں نے اعتراض کیا امام صاحب نے کہا بھائی میں نے تو ایسا ہی پڑھنا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے اللہ پڑھوں گا اب بعد میں کوئی دوسری سورت پڑھوں گا اگر تم نے کسی حالت میں مجھے امام رکھنا ہے میرے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں تو پڑھو نہیں تجھے تمہیں پسند مجھے ہٹا دو میں یہ میں یہ عمل نہیں چھوڑوں گا صحابی کہتے ہیں وکانا فدر القومی سارے مقتدی اب آ کے وہ مقتدی نمازی سب سمجھتے تھے کہ ہم میں سے سب سے افضل بندہ یہی ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرے کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنے سے افضل سمجھتے تھے اس کو خاموش ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اس بات کا تذکرہ امام الانبیاء سے کر دیا کہ جو ہمارے امام صاحب ہیں مسجد کے ان کا یہ طرز عمل ہے سورج فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ لازمی ہر رقت میں پہلے اللہ پڑھتے ہیں بعد میں کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں ان کو سمجھاؤ ہم نے ان کو سمجھایا یہ بات ہی نہیں آتے پیارے پیغمبر نے بلا لیا کہا بھائی تم ہر رقت میں سورج فاتحہ کے بعد پہلے سورج اخلاص بعد میں کوئی سورت پڑھتے ہو کیوں کرتے ہو ایسا انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بڑی ہی محبت ہے اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے اللہ کی تعریف اس میں بیان ہوئی ہے مجھے یہ صورت اس صورت سے بہت محبت ہے میں صورت کو چھوڑنا نہیں پسند کرتا کسی بھی رکعت کے اندر پیارے پیغمبر نے جب اسے یہ الفاظ سنے آپ نے کہا خوبوں کا اب خالہ کل جنہ میرے بھائیو امام المبیا کے الفاظ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہوبو کا ادخلق تیرا اس سورہ اخلاص سے محبت کرنے نے تجھے اللہ کی جنت کے اندر داخلہ دے دی ہے اس سورت کے ساتھ محبت, نحن محبت نحن نے تجھے کیا کر دی ہے اب خلا امام المبیا نے کہا اس نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد دو سورتیں بھی پڑی جا سکتی ہیں پیارے پیغمبر کو علم ہوا صحابی نے پڑھی ہمیشہ پڑھتے تھے پیارے پیغمبر نے اس کو روکا بلکہ اس عمل پر اس کو اس کو آجر بتا دیا اس کو ثواب بتا دیا کہ تیرے اس عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے تجھے جنت کے اندر داخلہ دے دیئے اگر کوئی امام سورہ فاتحہ کے بعد وہ دو صورتیں پڑھتا ہے یا اس طرح کرتا ہے جس طرح پیارے پیغمبر کے اس صحابی نے مسجد خبا کے اس امام نے امام لمبیا کی زندگی میں کیا تھا تو وہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے اس پر ناک منہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مقتدیوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس نے کیا عمل شروع کیا ہوا ہے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں ایک ایک ہی رکت میں پیارے پیغمبر ایک صورتوں سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ دیا کرتے تھے اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو جاتا ہے غور کرنا ذرا ایک ترتیب ہے قرآن مجید کی جو ترتیب قرآن مجید کے اندر ہمارے تک پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے ترتیب ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ بخرا ہے پھر سورہ اعلی عمران ہے پھر نسا ہے پھر مائدہ ہے پھر علا ہے پھر عراف ہے پھر جو ہے نا وہ ساری صورتیں اس طرح جو یہ جو ترتیب ہے نا یہ ترتیب اللہ کی طرف سے نہ یہ ترتیب امام المبیا نے بنائی نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے بنائی یہ ترتیب رب العالمین کی طرف سے ہے آیتوں کی ترتیب بھی صورتوں کی ترتیب بھی تو کیفی ترتیب اس کو کہتے ہیں یہ ترتیب نزولی ترتیب نہیں ہے قرآن مجید پیارے پیغمبر پر اس ترتیب سے اترا نازل نہیں ہوا جس ترتیب کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں نزولی ترتیب اور ہے اور یہ ترتیب اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ترتیب لگی ہے اور یہ قیامت تک اسی ترتیب پر قرآن رہے گا لیکن نماز کے اندر ان صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا فرض لازمی اور ضروری نہیں ہے اگر ترتیب بدل جائے صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا کہاں کیسے یہ مسئلہ نکلا ہے سدید سے اب یہ صحابی ہے پہلے کیا پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے سورہ اخلاص کے بعد پھر کوئی دوسری صورت پڑتا ہے اگلی رکعت میں پھر سورہ اخلاص پڑتا ہے پھر سورہ اخلاص کے بعد کوئی دوسری صورت پڑتا ہے اب سورہ اخلاص کے بعد تو دو ہی صورتیں ہیں نا قرآن میں قرآن میں دو ہی صورتیں ہیں اس ترتیب کے لحاظ سے کل ہو کل عزبر خلا کل عزبیر وہ تو نہیں پڑھتا تھا دو صورتیں وہ یقیناً سورہ اخلاص سے پہلے والی صورتیں پڑھتا تھا سورہ اخلاص سے پہلے والی صورتیں جو ترتیب میں قرآن مجید کے اندر پہلے ہیں سورہ اخلاص اس کے بعد کون سی صورت پڑی جو سورہ اخلاص سے قرآن مجید کے اندر پہلے موجود ہے اگر ترتیب اس قرآن کی ترتیب کا نماز کے اندر لحاظ رکھنا لازم ہوتا ضروری ہوتا تو پیارے پیغمبر اس کو منع کر دیتے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا تو دو قرآن مجید کی ترتیب کے خلاف سورتے پڑھ رہے ایسا نہیں کرنا امام المبیا نے اس کو روکا علم ہونے کے باوجود نہیں روکا تو یہ پیارے پیغمبر کی تقریری سنت تقریری حدیث بن گیا ویسے امام المبیا کا عمل بھی ہے تحجد کی نماز میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے ابو تبود میں بھی ہے ترمدی میں بھی ہے حذیفہ کہتے ہیں ایک رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تحجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا پیارے پیغمبر نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع, شروع کر دی سورہ بقرہ کی تلاوت ہے شروع کر دی کہتے میں نے دل میں سوچا کہ امام المبیا سو آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیں گے سو آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیں گے سو آیتیں پڑھ لی آپ نے رکو نہیں کیا اور آگے پڑھتے چلے گئے پھر میں نے سمجھا دل میں میرا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سورج کو بکرا کو مکمل کر کے آپ رکو کر لیں گے وہ مکمل ہو گئی آپ نے پھر بھی نہیں کیا سورہ بکرا کے بعد پیارے پیغمبر نے سورہ نساء شروع کر دی کون سی سورہ شروع کر دی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں سورہ نساء شروع کر دی ساری سورہ نساء پڑھ دی سورہ نساء پڑھنے پڑ کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی سورہ نساء پڑھنے کے بعد سورہ اہل عمران شروع کر دی یہ تین سورتیں پیارے پیغمبر محمد رسول وسلم نے دو ربتوں کے اندر پڑی بہت لمبا قیام کیا یہ بہت لمبا قیام بنتا ہے تقریبا ساڑھے چار پارے بنتے ہیں ساڑھے چار پارے یہ دو رقتوں میں محمد رسول نے ساڑھے چار پارے یا پونے پانچ پارے پڑے ہیں خزیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے پڑی کیا سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بعد قرآن میں کون سی سورت ہے عال عمران اس <ایمراہ> سورہ بکرا پڑھنے کے بعد آپ نے عالیہ عمران نہیں پڑھی کون سی پڑھی سورہ نساء جو سورہ عالیہ عمران کے بعد ہے وہ نساء پڑھ کر پھر پیچھے والی سورت پڑھنا شروع کر دی سورہ عالیہ عمران پڑھنا شروع کر دی اگر ترتیب جو قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اگر نمازی کے لیے یہ ضروری ہوتی فرض ہوتی لازمی اور یہ حتمی ہوتی تو پیارے پیغمبر کبھی بھی اس ترتیب کو الٹ اُلٹ نہ کرتے امام المبیا نے بتاتے خود اس ترتیب کو الٹ دیا پہلے والی صورت کو بعد میں پیچھے والی صورت کو اس سے پہلے پڑھ لیا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم ایک رکت کے اندر ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے یہ بھی پیارے پیغمبر کی سنت اور تین سے بھی اور تین سے بھی زیادہ سنتے ایک رکھت کے اندر امام المبیا سے پڑھنا ثابت اور یہ فجر کی نماز مغرب کی پہلی دو رکھتیں عشاء کی پہلی دو رکھتے ساری زندگی امام المبیا ان رختوں میں بلند آواز سے کراب کرتے رہے کار کیسے ہوتی تھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جماعت کروائی ہے آہستہ آواز میں ان رکتوں کے اندر نہ فاتحہ آہستہ, آہستہ آواز میں پڑی اور نہ ہی فاتحہ کے بعد کوئی صورت آہستہ, آہستہ آواز میں پوری دنیا کے علماء ہو اس بات پر متفق ہیں کہ ان رکتوں کے اندر امام ہی کرے گا بلند آواز سے پڑھے گا بلند آواز سے پڑھنا ہی امام می محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ثابت ہے اور ان رختوں کے اندر آہستہ آواز سے پیارے پیغمبر نے کراط نہیں کی اور باقی زہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی بعد والی ایک رکعت اور عشاء کی پیچھے والی دو رکعتیں ان رکاطوں میں رسول اللہ, اللہ سلم آہستہ پست آواز میں کراپ کیا کرتے تھے سرری آواز میں کراپ پڑتی تھی اور یہ کت سیابا کیسے پہچانتے تھے سیابا کی اللہ کے نبی ان پچھلی رکاطوں میں دوہر میں آسر میں مغرب کی پچھلی رکت میں ایشا کی پچھلی دو رختوں میں امام المبیا پڑھ رہے ہیں کارا کر رہے ہیں کیسے پتا چلتا تھا آپ کا کہتے ہیں بے شراب لہیا امام المبیا کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی تو ہمیں پتا چلتا تھا کہ پیارے پیغبر کارات کر رہے اور سنن سن نبود میں حدیث ہے وہ کان یوسم آیت کبھی کبھار پیارے پلمبر ان نمازوں میں ایک آیت کو بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے اور پچھلوں کو سن جاتا تھا زہر کی نماز میں ایک آیت اونچی آواز سے پڑھ دی مثلا زہر کی نماز میں اذا زلت لدو یہ امام پڑھ رہا ہے آہستہ پڑھ رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا کسی کو نہیں پتا کیا پڑھا جا رہا ہے اور وہ ایک ایک آیت سمئی یا ملبی کالا در تیریں یہ بلند آواز سے پڑھ دیتے ہیں سنا دیتا ہے مقتدیوں کو پیچھے والوں کو یہ مقتدیوں کو بسا اوقات ظہر کی نماز میں اثر کی نماز میں اور یہ عشاء کی پچھلی دو رکعتوں میں اور مغرب کی پچھلی ایک رکعت میں اگر امام بلند آباد سے ایک آدھ آئے پڑھ لے مقتدیوں کو سنا دے <hras> تو یہ محمد رسول اللہ کی یہ بھی سنت ہے اس سے نماز ٹوٹتی <Gracias Jonas students> نماز کے اندر خلل واقعہ سیدہ صاحب لازم بعض لوگ کہتے ہیں سیدہ صاحب لازم ہو جائے گا امام پر, پر. سیدہ صاحب لازم نہیں ہوتا خود پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے پیارے پیغمبر بلند آواز سے ان سری نمازوں کی آیت پڑھ دیا کرتے تھے اور زہر کی زہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت کے اندر ہر رکعت کے اندر پیارے پیغمبر تیس آیتوں کی بقدر کرا کرتے تھے کتنی آیتوں کی بقدر سورت الف میم السجدہ جو فجر کی نماز میں جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رقط میں جو سورت پڑھا کرتے تھے محمد رسول اکثر وہ تقریباً تیس آئے ہیں اس کی جتنا وقت یہ سورہ الف لام تنزیل السجدہ پڑھنے میں لگتا ہے نا اتنا لمبا قیام پیارے پیغمبر کا ظہر کی پہلی رقت میں زہر کی پہلی رقط میں ہوتا تھا تیس آئے کے بقدر قرات کرتے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رقط میں تیس آیتوں کے بقدر قرات کرتے تھے دوسری دوسری رکعت میں. اور پچھلی دو رختوں میں, کی پچھلی دو میں کا یہ سنن ابو کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر ظہر کی پچھلی دو رختوں میں پہلی دو رقطوں کی کے نصف آدی کرات کیا کرتے تھے اگر پہلی رکعت میں تیس آیتے ہیں دوسری میں تیس ہیں تو تیسری میں کتنی آیتوں کی بکر کرا پیارے پیغمبر کی پندرہ تیس کا آگا پندرہ ہوتا ہے, ہے سورہ فاتحہ ملا کر پندرہ آیتوں کی بکر قرات پیارے پیغمبر زہر کی میں کیا کرتے تھے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء کا معمول تھا زوہر کی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانے کا چاروں رقتوں میں فرضوں میں بھی نفلوں میں بھی سنت میں بھی زہر کی چاروں رکتے فرض چاروں رکتوں کے اندر سورج فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا یہ امام لمبیا کا معمول تھا کیونکہ پچھلی رکت کے اندر پندرہ آیتیں سب ہی بنتی ہیں سورج فاتحہ کی تو صرف سات ہیں، اس کے ساتھ سات آیتوں والی کم از کم کوئی اور سورت ملاتے تھے تو پھر پندرہ آیتیں بنتی ہیں ہاں کبھی کبھار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی زہر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے. صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر کے فاتحہ مکمل کر کے اللہ اکبر کہہ کر رکو چلے جاتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لیکن اکثر کیا ہوتا تھا صرف اکیلی سورہ فاتحہ نہیں پچھلی تیسری رقط میں بھی چوتھی رقط میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد بھی پہلے پیغمبر کوئی سورت میں لایا کرتے اور آسر کی نماز میں آسر کی نماز میں پہلی دو رکھا پہ ماوت اپنی آتی وہ دوہر کی پچھلی دو رفتوں کے برابر ہوا کرتی تھی جتنی دوہر کی پچھلی دو رفتیں ہوتی ہیں نا پندرہ پندرہ آیتوں کی کراس کے برابر وہ زہر کی اثر کی پہلی دو رختیں وہ کو پیارے پیغمبر کراس کیا کرتے تھے اور اثر کی پچھلی دو رختوں میں صرف فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ سراحت اور وضاحت موجود ہے اصر کی پچھلی دو رقطوں میں صرف فاتحہ پر اکتفا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے زہر کی پچھلی دونوں رختوں میں سورہ فاتحہ بھی اور کوئی دوسری صورت بھی اکثر معمول یہ تھا اور کبھی صرف سورج فاتحہ پڑھ کر رخو چلے جایا کرتے اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑا کرتے تھے فجر کے اندر جو صورتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز میں جو صورتیں پڑھا کرتے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پیارے پیغمبر کی احادیث حادثیت بری پڑی ہیں ان حادیث سے میں وہ ساری ایک ایک حادیث میں آپ کو سنا یہ جو حدیث ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق اپنی نماز بنانا چاہتا ہے تو زہر کی پہلی دو رقطوں میں تیس آیتوں کی بقدر قرات کرنی چاہیے پچھلی دو آیتوں میں پندرہ آیتوں کی بقدر کرات اس کو کرنی چاہیے تاکہ اس امام الانبیاء کا معمولیہ تھا اس کی نماز امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق ہو جائے لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسلمان ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کام کی پریشانی دماغ پر سوار ہوتی ہے دکان کا بوجھ کاروبار کا بوجھ دفتر کا بوجھ دماغ پر سوار ہوتا ہے آتا ہے مسجد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کوشش یہی یہ ہوتی ہے کہ سب سے چھوٹی سورت کو ہی پڑھ لی جائے سبرکاتوں میں اتنا اطوینا کل کو سر ہے ہاں اور بل یہ پڑھ کر جان چھڑائی گیا جا اور پٹافٹ پڑ جا کر اپنی دکان میں بیٹھا جائے میرے طریقہ نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ وسلم کا جتنا زیادہ لمبا قیام ہوگا اتنی زیادہ اجر افضل یہ نماز ہمارے لیے شباب کا باعث اتنا زیادہ شباب کا باعث یہ نماز بنے گی اور جو روزی, جو روزی ہمارے مقدر میں ہے وہ لمبا قیام مدر کر مدر کے جا کر بھی ہمیں مل جائے گی اے اے وہ اے کوئی اے نہیں روک سکے گی دنیا اے کی, اے کی طاقت وہ ملے گی وہ دوسرا دکاندار ہمارا حق وہ لینے میں کامیاب کوئی نہیں لے سکتا دوسرا پیچھے جو میری دکان میں میرے مقدر میں آج کے دن لکھا ہے میں پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھوں گا لمبا قیام کر کے پڑھوں گا امام معامل کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے کاروبار میں نقص خرابی ڈاکہ خسارہ نہیں آئے گا وہ مجھے مل کے رہے گا اگر ٹھونگے ماروں گا تو پھر بھی اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ پھر بھی زیادہ نہیں ملے گا نماز نہیں بھی پڑھوں گا نماز کے وقت بھی اپنی دکان کو کھلا چھوڑے رکھوں گا پھر بھی کسم ہے اللہ کی ایک ٹکا زیادہ اس سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے پھر میں کیوں بے وقوفی کروں دنیا کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر جو نہیں ملنے مجھے اس سے زیادہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھے ہیں میں نماز کو کیوں چھوڑوں میں جماج سے پیچھے کیوں رہوں؟ میں نماز میں امام و کے طریقے کو کھٹے کیوں لگاؤں سوچنے والی بات ہے نا کیا فائدہ جلدی کرنے کا ٹکرے مارنے کا بیٹھ کے نکالنے کا اپنی نماز کو ضائع کرنے کا پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑنے کا کیا فائدہ نکلے گا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا نماز ضائع ہو جائے گی دکان کے لیے دکان سے وقت بھی نکالا نماز کو بھی ضائع کیا کیا فائدہ ملا ادھر بھی نقصان ہو گیا ادھر بھی نقصان ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صورتیں پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں سورہ کاف وجید اس سے لے کر جو ہے نا توال مفصر صورتیں کہا جاتا ہے ان کو سورہ جو اما یتھا ہے اس تک یہ صورتیں اکثر پیارے پیغمبر فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے سورہ واقعہ ایک رکعت میں سورہ الرحمن دوسری رقط میں سورہ کمر ایک رقط میں سورہ الحاقہ دوسری رقط میں یہ <مبارد> پیارے پیغمبر اکثر ان صورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے <مبارد> لیکن ہمارے ہاں आ आ आ आ مسلمانوں کی مسئلوں میں یہاں جا کر دیکھ لو اللہ ماشاءاللہ۔ چند مساجد کے سوا حرام ہے کبھی کسی نے سورہ واقعہ فجر کی نماز میں پڑھی ہو کبھی کسی نے سرہ الحاقہ فجر کی نماز میں پڑھی ہو کبھی کسی نے یہ لمبی صورتیں جو محمد الرسول وسلم کا معمول تھا کبھی کسی مسجد کے اندر کسی امام نے وہ صورتیں پڑھ کے جماعت کروائی ہو کون سی صورتیں فجر کی نماز میں پڑی جاتی ہیں ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں بس وہ تینے بس بیتون یہ ایک رقد میں ہو رہی ہے اور القاریہ تم القاریہ لو جی فجر کی نماز ہو گئی جماعت ہو گئی یہ طریقہ امام و لمبی نہیں میرے بھائیو یہ محمدی نماز نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی کے اندر نماز نہیں ہے پیارے پیغمبر کا یہ معمول یہ طریقہ نہیں تھا ہاں بندہ سفر میں ہو بیمار ہو کوئی ادر ہو اس کی بنا پر چھوٹی صورتیں فجر میں بھی پڑھنی جائز پڑنی لیکن ہمیشہ ہی معمولی چھوٹی صورتیں پڑھنا بنا دیا جائے اور کہو ہم میری نماز امام امبیا کے طریقے کے مطابق ہے غلط ہے یہ بات یہ طریقہ ہی نہیں ہے محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جماعت کروانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے سورہ اچھا جمعے والے دن فجر کی نماز میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پہلی رکت میں الفیم تمدیل السجدہ سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد ہل اطا السان ہیندہ سرح دہر پڑھا کرتے تھے یہ معمول تھا امام لمبیا کا آپ ہماری مسلمانوں کی مسلموں میں دیکھ لو دعویٰ بڑا ہے آج رسول غلامہ نے مصطفیٰ محبہ نے مصطفیٰ ہیں صدقے واری قربان دعو بڑا ہے, بڑا ہے بڑا اللہ, بڑا اللہ کی میں سینکڑوں مسجدوں کو اپنی ہوں میں نے کسی مسجد میں سنا کہ امام وہ جمعے والے پر چلتے ہوئے وہ سورح فاتحہ کے بعد علی تنظیم پڑتا ہو اور دوسری پچھلی رکت میں سورہ اور یہ سورت پڑھتا ہو جو ہے نا دہر پڑتا ہو میں بیسوں مسجدیں دیکھی ہیں اللہ کی قسم نہیں سنا میں نے کبھی کسی امام کو وہ جمعے والے دن پیارے پیغمبر کے نقشے پر چلتے ہوئے. امام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس پر برکت عمل کو وہ کرتا ہو نہیں کرتے میں امام آتی نہیں مولنیوں. اگر ہمارا امام اس قدر سنت سے بے رغبت ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے آپ, بھی, آپ کا بھی بنتا ہے پیار سے اس امام کو کیا کریں سمجھائیں آپ اللہ کے نبی کے بارے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پر کھڑے ہو یہ منصب بہت بڑا منصب ہے آپ اس مسلے پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی پر مت چلو اس طریقے پر چلو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب امام الانبیاء یہ سورتے پڑھتے تھے تو آپ کے ان سورتے پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے کیوں ہم اپنے اماموں کو سیدھا نہیں کرتے کیوں نہیں ان کو سمجھاتے جمعہ کی نماز ہے جمعہ کی نماز میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد سب رب دوسری رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے حل ہلاتا کا حدیث الغاشیہ اور کبھی کبھار پہلی رقت میں سورہ جمعہ سورہ جمعہ بھی طریقہ نظر نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آئے گا تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر ہمیشہ خطبہ میں پڑھا کرتے تھے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے یہ جملہ خیر الحدیے ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے انسانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ دنیا میں کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا کسی کا طریقہ پیارے پیغمبر کے طریقے سے بہتر بہتری خیر سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بہتر طریقہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم سب سے بہتر طریقہ چھوڑ کر کیوں ہم ادھر ادھر جو بڑھ کے پھر رہے یہ کرات پیارے, پیارے پیغمبر عید کی نمازوں میں بھی جاہری قرات کرتے تھے نماز استثاء میں بھی جاہری قرات ہوتی تھی نماز چاند اور سورج گرہن کی نماز میں جہری قرآد ہوتی ہے وہ کسی ٹائم پڑھی جائے کیا وہ نماز کسی ٹائم پڑھی جائے جمعے کی نماز ہے عید الاضحیٰ کی نماز ہے عید الفطر کی نماز ہے کا بارش کی نماز ہے چاند گرہن کی نماز ہے سورج گرہن کی نماز ہے ساری نمازوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قرآ کیا کرتے تھے سورج فاتحہ بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو سورت ملاتے تھے وہ بھی امام الانبیاء بلند آواز سے جہرن جہرن پڑھنا پیارے پیغمبر کا معمول تھا ان نمازوں میں کبھی بھی عیدین کی نماز میں جمعے کی نماز میں اور استثقا کی نماز میں چاند اور سورج گرہن کی نمازوں میں کبھی پیارے پیغمبر نے شریق رات کبھی شریری کی رات بھی میرے بھائیو, ملے بھائیو, ملے بھائیو ملے یہ سورہ فاتحہ ملے پڑھنے ملے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی کراط کا معمول تھا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم, ملے ہم, ملے ہم ملے ہمارے ملے امام, ملے امام ملے ہم اپنے آپ, آپ کو اللہ, ملے اللہ ملے کے نبی کے طریقے کے مطابق ڈھال سکیں ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جو ہے نا کس نماز کے اندر کون سی سورت پہلے پیغمبر پڑھا کرتے تھے ہم بھی وہ سورتیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بن جبل رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنن القبرہ بہت کے اندر اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے پھر وہاں سے فارغ ہو کر اپنی قوم کے پاس جاتے اور اپنی قوم کے امام تھے معاذ بن جبل پھر عشاء کی نماز ان کو پڑھاتے تھے پھر عشاء کی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تھے ایک دن وہ عشاء کی نماز اپنی قوم کو پڑھا رہے تھے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کر آئے اب ان کی آ امامت کروا رہے ہیں تو انہوں نے لمبی کرایہ شروع کر دی ایک بندہ بنو سلمہ قبیلے کا سلیم تھا اس نے نماز توڑی اس نماز سے نکلا امام کے درد نماز شروع کر دی تھی اس نے جب کت لمبی شروع کی نا لمبی سورج کا آغاز کیا اس نے اپنی نماز توڑی ایک مسجد کے کونے میں اپنی جلدی جلدی نماز پڑھی اور اپنی اونٹ کی مہار پکڑ کر چلا گیا جب سلام پھیرا تو لوگوں نے بتایا معاذ جبل رضی اللہ عنہ کو کہ وہ فلانا بندہ وہ نماز توڑ کر اپنی نماز جماعت کے پیچھے پڑھ کر چلا گیا بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے تو وہ منافق معلومات ہے اس کے اندر نفاق ہے اس بندے کو بھی بڑا غصہ تھا انہوں نے کہا معاذ بن جبل نے کہ میں اللہ کے نبی کو جا کر بتاؤں گا شکایت لگاؤں گا اسے. اس بندے نے بھی کہا میں بھی ابو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس جا کر معاذ کی شکایت لگاؤں گا ایک دو پہلے پیارے پیغمبر دیر سے نماز پڑھتے تھے عشاء کی ادھر نماز پڑھتا ہے پھر آ کر اس سے بھی لیٹ ہمیں نماز پڑھاتا ہے پھر نماز کے اندر لمبی لمبی عشا کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں یہ کون سا طریقہ وہ چلے گئے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس دونوں ہی معاذ بن جبل بھی چلے گئے اور وہ پیارے پیغمبر کے صحابی بھی چلے گئے اس نے نے جا کر صحابی کہا اللہ کے نبی یہ معاذ پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتا ہے عشاء کی پھر آ کر ہمیں جماعت کرواتا ہے ہم سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ لمبی لمبی کراط لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتا ہے میں نے اس کی لمبی نماز سے تنگ آ کر میں نے یہ نماز چھوڑ کر اللہ نماز پڑھی رسول اللہ سلم حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے یا اے کیا روح روح توقع توقع توقع توقع تو لوگوں کو کتنے میں مبتلا کرنے والا ہے کیا تو کتنے میں ڈال رہا ہے لوگوں کو خبردار جب عشاء کی نماز پڑھائے تو کون سی سورت پڑھ وہ شم سے بدوہ یہ والی سورت پڑھ پڑھ لڑ سب اسما ربے کل آلہ پڑھ یہ جو اس طرح کی صورتیں ہیں امام المبیا نے کہا یہ ہیں عشاء کی نماز کے اندر مسنون عمل مسنون پیارے پیغمبر کی سنت اور طریقہ کہ اتنی اتنی, اتنی رکتوں اتنی اتنی جو ہے نا وہ آیتوں والی یہ صورتیں پڑھنی ہیں عشاء کی نماز امام المبیائی عشاء کی نماز میں اکثر یہی صورتیں پڑھا کرتے ہیں سورہ وظہ و سورہ و اور سورہ یہ جو ہم جمعے کی پہلی رقط میں پڑھتے ہیں سب اسما ربے کل آلہ یہ صورتیں پیارے پیغمبر عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے اس سے لمبی صورتیں پڑھنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے یہ بھی کوئی نیک اور اچھا عمل اور جہاں لمبی کراق کی امام لمبی آنے وہاں لمبی کراق کرنا ثواب جہاں مختصر کراق کی وہاں مختصر کراف کرنا ثواب ہے وہاں لمبی کراس کرنا کوئی ثواب کوئی اچھا عمل اگر اچھا عمل ہوتا تو پیارے پیغمبر ضرور یہاں بھی وہ کرتے اس لیے اس کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو ہی پریشان کر دوں فطروں کے اندر مبتلا کر دوں اتنی اتنی لمبی نماز پڑھاؤں گا سارے لوگ تنگا دیں مجھ سے یہ بھی امام کا طریقہ نہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق بنانے کے لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اس کے بعد یہ صورت کرا کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے رکوع کا رکوع بڑا اہم ترین مسئلہ ہے نماز کا بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے رکوع کیسے کرنا ہے رکو کہاں سے شروع کرنا ہے رکو کی کیا کیفیت ہے اگر رکوع صحیح نہ ہو تو کیا بنتا ہے اس نماز کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان ساری تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ الرحمان اگلے جمعے میں نماز کے رکوع کے اندر رفع الیدین اس سنت اس طریقے کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ مفصل اللہ احادیث سنائی جائیں گی کہ پیارے پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا امام الانبیاء کے سارے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اور آج مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے اور ان کے پاس کیا چیز ہے انشاءاللہ رفع اللہ رف یدین کے حوالے سے اگلا جمعہ اور پھر اس سے اگلا جمعہ اس دوسرے دلائل کا انشاءاللہ حقیقت کھولنے کے حوالے سے وہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ شاء پھر آپ کو رکو کی کیفیت پیارے پیغمبر کے رکوع کی کیفیت مکمل سمجھائیں گے کہ اللہ کے نبی کا ہمارا ہے مسلمانوں کا اللہ بھائیو رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اس رجب کے مہینے کی کتاب و سنت میں اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں مسلمان وہ کسی پر حملہ ابتدان جنگ کا آغاز مسلمان مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوگا یہ حرمت والا مہینہ ہے لڑائی کا آغاز اس مہینے کے اندر مسلمان نہیں کریں گے صرف اتنی ہے اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص عمل کوئی مخصوص نماز کوئی مخصوص جشن کوئی مخصوص روزہ اس مہینے کے اندر امام المبیا سے ثابت نہیں. ثابت نہیں. سب بدآت ہے بد آت گمراہی ہے سب کی سب گمراہی ہے جو لوگوں نے اس مہینے کے اندر مخصوص روزے بنا لیے مخصوص نمازیں بنا لیے اور مخصوص جشن اور مخصوص امال لوگوں نے شروع کیے ہوئے ان میں سے ایک چیز جو لوگوں کے اندر چلتی ہے وہ ہے نماز رغائب فلاط الرغائب وہ رجب کے پہلے جمعے کی جو رات ہوتی ہے اس رات کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان وہ ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ لے گا اللہ اس کے گنا بھی معاف کر دے گا دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اس کی پوری کر دے گا اللہ رب العالی میرے بھائیو ایسی کوئی نماز نہ امام المبیا نے پڑھی نہ پیارے پیغمبر کے بعد خلفا راشدین نے پڑھی نہ اشرا مبشرہ نے پڑھی نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے پڑھی ہے اللہ کی ایسی نماز کا تصور تین چار سو سال تک پیارے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے اندر موجود چار سو سال کے بعد گمراہ لوگوں نے اس نماز کو شروع کیا سوپیوں کی طرف سے چار سو سال بعد چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کے اندر اس نماز کا آغاز ہوا چوتھی صدی ہجری تک کوئی مسلمان اس کو جانتا بھی جو چار سو سال بعد شروع ہوا وہ اسلام بن جائے گا دین بن جائے گا پھر ستائیس رجب آئے گا ستائیس رجب ہمارے مسلمان عام ستائیس رجب کو جشن میں راج بناتے ہیں جشن جشن میں ہوتا ہے میراج کی رات ہے جی بڑی سپیشل راتوں کو عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں چراغ ہوتا ہے مسجدوں کے میناروں کو سجایا جاتا ہے گلیوں کو سجایا جاتا ہے گھروں کے اوپر رات کو جو ہے نا وہ موم بتیاں سلگا کر چراغ کیا جاتا ہے سپیشل قسم کے وہ دعوتیں اور کھانے تیار ہوتے ہیں میرے بھائیو بھائیوں مراج پیارے پیغمبر کا موجزہ ہے موجزہ امام المبیا کا بہت بڑا موجزہ ہے, ہوا ہے مراج امام المبیا کو اللہ نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک بیت المقدس سے لے کر فضرت المتحاد تک ایک رات کے اندر پیارے پیغمبر کو سیر کروا دی بیداری کی حالت میں آپ کے جسم اور روح کے ساتھ کام نہیں آپ کے روح اور جسم عنصری کے ساتھ مسجد حرام سے لے کر مسجد اکس تک بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان ساتو تک ساتویں آسمان سے لے کر ہدرات المتہ تک ایک رات کے اندر اللہ نے دکھا کر محمد الرسول اللہ کو واپس پہنچا دیا یہ موج تھا امام ولبیا کا وہ کس رات ہوا ہے مہینہ کون سا تھا اللہ نے وہ رات بھی اپنے بندوں سے چھپا لی اس مہینے کا علم بھی اپنے بندوں سے چھپا لی جس طرح اللہ نے چھپا لیا ہے نا لالت القدر کی رات پتہ کو کون کی تھی وہ کون سی رات ہے اللہ نے چھپا لی اس <سلام> کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا حکمت کا یقیناً للاۃ القدر کا علم اپنے بندوں سے چھپا لینے میں <سلام> رب العالمین کی بڑی حکمت ہے اللہ نے اس للاۃ القدر کو چھپا لیا اس رات کو بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کیا کر لیا ہوا ہے نہ اس مہینے کا کوئی دلیل موجود ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں براج ہوا ہے نہ ستائیس رجب کی رات کی کوئی تصور کوئی دلیل کا نام و نشان موجود ہے کہ پیارے پیغمبر کو ستائیس رجب کو وہ جناب جو نا وہ مراج ہوا ہے نہ مہینے کا پتا نہ رات کا پتہ لیکن ہم نے کھانے پینے والے مولویوں نے اپنے کھانے پینے کو کھڑا کرنے کے لیے ایک ایک رات کو اس مہینے کی مخصوص کر کے اس کو شبِ مراج کرا دے کر مسلمانوں کو کہا اس رات کے اندر جشن مناؤ اس رات کی عبادت کرو اور اس دن کا کیا کرو روزہ رکھو تمہارے سارے گنا معاف ہو جائے گے نہیں ہے میرے بھائیوں بالکل کوئی تصور شب مراج منانے کا پیارے پیغمبر کے صحابہ میں بالکل شب مراج کا کوئی تصور قصبۂ اللہ نہیں تھا, نہیں تھا اور پھر ستائیس رجب کو بائیس رجب کو ایک عمل بائیس رجب کو ہوتا ہے وہ کونڈے بنے جاتے ہیں کونڈے کونڈوں کا ختم بائیس رجب کو کونڈوں کا ختم ہوتا ہے وہ کونڈوں کا ختم کیا ہے میرے بھائیوں ایک داستانے عجیب بنا رکھی ہے لوگوں نے داستانے عجیب بازار سے مل جاتی ہے آپ ان کو کہو جا کر ہمیں داستانے عجیب کا رسالہ دے دو وہ آپ کو داستانے عجیب کا قصہ سنائے دے دیں گے چند روپے میں آپ کو وہ دانتانے وہ دلیل ہے اس کی بائیس رجب کے کونڈوں کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ بائیس رجب کے دن رات کو کونڈے بھرے گا اور دن کو امام جعفر صادق کے نام وہ کونڈے تقسیم کر دے گا کر کے اس کی ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی اس کی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور جو اس کرشمے کا انکار کرے گا وہ وہ فقیر کنگال ہو جائے گا لوٹ جائے گا اس کے پاس تک باقی نہیں رہے گا پریشانیاں مصیبتیں اس کو گھیر لیں گی ساری داستانیں عجیب کا خلا تھا اس چند الفاظ کے اندر میں نے آپ کو سنا تھا انہوں نے قصہ لکھا ہوا ہے لکڑہارے کا جس کا یہ نتیجہ بنا تھا میرے بھائیوں اس بنیاد پر اس, اس نظریے سے کہ جو یہ کنڈے کے ختم بائیس رجب کو کنڈے بھرے گا تقسیم کرے گا اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی کس اللہ کی یہ شرک ہے یہ کیا ہے شرک ہے مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور یہ کسی کے نام کی نظر کسی کے نام کی نیاز یہ اس کی عبادت ہے ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے امام جعفر شادہ کی عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم یہ نظر اور نیاز, نیاز، <amino> یہ عبادت ہے عبادت یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے اللہ کے سوا کسی کی نظر ماننا جائز نہیں جو اللہ کے سوا کسی کی نظر مانتا ہے وہ اس کو عبادت کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے سے بندہ امام سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے شرک سے گڑے کے اور دلدل کے اندر گر جاتا ہے بہت بڑا خطرناک عمل ہے یہ شروع کیا تھا دشمنانے سے حبانے دشمنانے صحابہ نے امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بائیس رجب کو وہ فوت ہوئے بائیس رجب ان کا تاریخ ہے وفات کا دن ہے اور رافضیوں نے دشمنان صحابہ نے اس صحابی کے یوم وفات کو بطور جشن منایا انہوں نے شریمیاں پکائی لوگوں کے اندر تقسیم کی جشن منایا کہ علی کا دشمن علی کا دشمن مر گیا وہ جشن مناتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ انہوں کی وفات پر اور ہمارے حلوا پوری کھانے کے بھوکے مولویوں نے اس کو دین کا جز اور دین کا حصہ بنا دیا کہا جو ختم نہیں دلوائے گا وہ گفتاخ وہ کیا ہے وہ گفتاخ نہیں میرے بھائیو یہ کنڈوں کا ختم حقیقت میں کنڈوں کو ختم نہیں اپنے ایمان کا کنڈا ہے یہ ایمان کا کوڈا کرنے والا عمل ہے جو ایمان کا کودا کر دیتا ہے اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بدعات ہیں خرافات ہیں دین کے اندر اضافہ ہے جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے ان ساری خرافات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک ایک عمل اس مہینے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا باقی سارے مہینوں کے اندر عمرہ کرنے سے افضل ہے میرے بھائیوں کوئی ایسی عدیف نہیں پیارے پیغمبر نے جتنے عمرے کیے سارے حج کے مہینے میں کیے کس مہینے میں کیے حج کے مہینوں میں اگر عمرہ اس مہینے میں افضل ہوتا تو پیارے پیغمبر حج کے مہینے میں عمرہ کرتے یا اس مہینے میں کرتے آپ نے تو حج کے چار عمرے کیے امام المیا نے زندگی میں چار عمرے حج کے مہینے میں ہوئے کس مہینے میں ہوئے چار عمرے حج کے مہینوں میں تین عمرے دلحجہ میں دلقادہ میں اور ایک عمرہ دلحجہ میں یہ دلکاتا بھی حج کا مہینہ زلحجہ بھی حج کا مہینہ بھی حج کا مہینہ یہ حج کے مہینے ہے تینوں عمرے پیارے پیغمبر نے چاروں عمرے حج کے مہینوں کے اندر کیے اگر اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا وہ دوسرے مہینوں سے افضل ہوتا تو اللہ پیارے پیغمبر سے اسی مہینے میں کوئی عمرہ کرواتے پیارے پیغمبر نے تو کی ہے کہ اس مہینے میں کوئی عمرہ اسپیشل نہ کوئی اس مہینے کے اندر کوئی اسپیشل روزہ ہے ہاں اگر کوئی جمعرات سوموار کا روزہ رکھتا ہے تو کو رکھنا چاہیے اس مہینے اگر کوئی ایام بیج ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل اس مہینے کا نہ کوئی روزہ ہے نہ سپیشل اس مہینے میں کسی رات کی کوئی عبادت ہے نہ سپیشل اس مہینے کے اندر کسی لیکی کا زیادہ ثواب ہے نہ سپیشل اس مہینے کے اندر کوئی جشن ہے اور نہ کوئی کھانے پکانے کا کوئی کتاب و سنت کے اندر جواب اور ثبوت موجود ہے یہ ساری دین کے اندر اضافہ ہے بدعت ہے خرافات ہے ہمیں اپنے خاندانوں کو معاشروں کو گھروں کو ان بدعت سے پاک رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف علی محمد اللہ محمد كما علی وعلی آل حمید اللہم بارک علی محمد انصر الاسلام مسلم اللهم انصر من نسر دین محمد صلی اللہ عليه وسلم و منهم و اخذل من خزر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تجعلنا منهم اللہم قاتل الكفرت الذین یسدون عن سبيلك و یکدبون رسولک و یقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم و زلزل اخدامہم و شکت شملہم و مزق ونسلی علی رسکریم یہ بھائی کا سوال ہے کیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا ٹھیک ہے حدیث کی روشنی میں بتائیں عزیز بھائیوں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قبر میں اور میدان معاشر میں ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا تھا یا لانت اللہ علیہ کہا تھا ہم سے یہ سوال نہیں ہونا یزید کافر تھا یا مسلمان تھا اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا نہ قبر کے اندر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے نہ معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہیں بھی نہیں اس کا پوچھا جائے گا اس لیے ایسے مسئلے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قیامت کے بندے کی نجات کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے ایسے مسئلوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بندے کو ان مسائل کی فکر ہونی چاہیے جن مسائل پر اس کے دین کی بنیاد ہے جس مسائل پر اس کے عقیدے کی بنیاد ہے جن مسائل پر اس کے اعمال کی بنیاد ہے ان کی فکر ہونی چاہیے اس کا نہ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے نہ نماز کے ساتھ تعلق ہے نہ حج کے ساتھ تعلق ہے کسی بھی عمل کے ساتھ اس سوال کا کوئی تعلق نہیں باقی رہی یہ بات کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا نہیں یہ سن لو میرے بھائیوں جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ ان کو قتل کیا ہے وہ قاتل حسین ہے نبی وسلم کے نواسے کو قتل کرنے والا وہ جو ہے نا رحمت اللہ علیہ کے قابل نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یزید بن معاویہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ کو قتل نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ بات کہیں بھی دنیا کی تاریخ میں کسی سند کے ساتھ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہو یا قتل کرنے کا حکم دیا ہو اس کا کوئی ثبوت دنیا میں تاریخ کے اندر نہیں ہے موجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کون تھے میں آپ کو بیس ثبوت دے سکتا ہوں بیس ثبوت اہل سنت کی کتابوں سے بھی اور رافضیوں کی کتابوں سے بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل وہ کوفے کے رافضی تھے وہ خط لکھنے والے خط لکھ کر حضرت حسین کو کوفہ بلانے والے وہ کوفی وہ رافضی وہ ہزاروں خط لکھنے والے پھر جب کوفہ چلے گئے تو وہاں حضرت حسین کو خود قتل کرنے والے وہ, وہ قاتل ہیں حضرت حسین کے یزید بن معاویہ قاتل نہیں ہے وہ ہزاروں میل دور شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کوئی تار کا سسٹم نہیں تھا مہینوں بعد خبریں وہاں سے آیا جایا کرتی تھی بلکہ یہ ثابت ہے تاریخ میں جب یزید بن معاویہ کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت اس نے کہا لان اللہ ابن مر جانا تھا اللہ عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ پر لانت کرے میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ نواز رسول کو شہید کر دے باقی جو کربلا کا مارکا ہوا ہے وہ بھی کفر اور اسلام کا مارکا نہیں تھا کفر اسلام کی جنگ ایک سیاسی اختلاف تھا سیاسی اختلاف کی بات اختلاف پر وہ ٹکراؤ ہوا اور مسلمانوں کا قتل ہو گیا کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ کفر کو, کو مٹانے کے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوفے نہیں گئے تھے اس کی دلیل کیا ہے رافضیوں کی کتابوں میں سے بھی میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت حسین کو راستے میں ملی ہے تو حضرت حسین کا عدم اعتماد جو کوفیوں پر تھا اس کو دھچکا لگا حضرت حسین نے کہا کہ میں نے کوفے نہیں جانا واپس جانا جا میں نے نہیں جانا کوفے میں واپس جا رہا ہوں بھائی اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو اسلام کے لیے جا رہے ہوتے کفر کو مٹانے کے لیے جا رہے ہوتے اسلام کو بچانے کے لیے جا رہے ہوتے تو ایک بندے کے اسلام کی راہ میں شہید ہونے سے کیا اسلام کو غالب کرنے کا فریضہ وہ بندے سے ختم ہو جاتا ہے سادت ہو جاتا ہے ایک بندہ ختم ہو گیا ابر اسلام کو غالب کرنے کا کفر کو بٹانے کی ذمہ داری آپ سے آپ کے کندھوں سے ختم ہو گئی کیوں واپس جا رہے ہیں اگر حضرت حسین اس کو کفر اسلام کی جنگ سمجھتے ہوتے تو سمے اللہ کی کبھی واپس جانے کا وہاں سے رادہ نہ کرتے پھر ایک اور بات یہ دیر میں رکھیں اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین مکے سے اکیلے نہ جاتے وہ ہزاروں صحابہ جن کی ساری زندگیاں کفر کے لیے ننگی تلوار برستے ہوئے کافروں پر بسر ہو گئیں وہ صحابہ کبھی پیچھے اکیلے حسین کو جانے دیتے اور خود پیچھے رہ کر تماشا دیکھتے یہ کبھی ہو سکتا صحابہ بغیرت اب بغیرت نہیں بن گئے تھے نعوذ باللہ نوزب اللہ کہ کبر اسلام کی جنگ تھی اسلام کو بچانے کا مسئلہ تھا عبداللہ بن عمر موجود تھے عبداللہ بن عباس موجود تھے عبداللہ بن زبیر موجود تھے جابر بن عبداللہ موجود تھے پیارے پلممبر کے سینکڑوں صحابہ موجود تھے سب بغیر ہو گئے تھے وہ اسلام کو بچانے کے لیے نہیں نکلے کیا کوئی مسلمان یہ بات تسلیم کر سکتے نہ وہ نکلے کوئی نہیں نکلا بلکہ حضرت حسین کو انہوں نے جانے سے کیا کیا روکا کہ آپ کو نہ جائیں کوفیوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہمیشہ غداری کرتے ہیں ہمیشہ غداری کرتے ہیں کوفی ان کے پاس مت جائیے اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو صحابہ وہ حضرت حسین کو صرف روکتے نہ بلکہ خود ان کے ساتھ جاتے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان, ایمان ہے ایمان تو صحابہ کا نہ جانا حضرت حسین کو روکنا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ کفر اسلام کی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے پھر جب حضرت حسین پہنچے ہیں کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کی فوجوں کا کمانڈر عمر بن سعد عمر بن سعد اس نے مذاکرات کیے ہیں حضرت حسین سے تین شرطیں رکھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ علیہ نے ان مذاکرات کے بعد ایک شرط رکھی یہ رافضیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کوئی رافضی اللہ کے فضل سے اس حوالے کا انکار نہیں کر سکتا کوئی رافضی نہیں پیدا ہوا جو اس حوالے کا انکار کر سکے میں کئی رافضیوں کی کتابوں سے یہ حوالہ دکھا سکتا ہوں تین شرطیں رکھی ایک شرط رکھی, رکھی کہ مجھے یہاں سے آیا ہوں واپس جانے دے میں یہاں لڑنا نہیں چاہتا دوسری شرط یہ رکھی مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو میں وہاں جا کر کافروں کے خلاف لڑوں گا جہاد کروں گا مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں گا وہاں لڑنا چاہتا ہوں تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں اس کے ساتھ خود معاملہ طے کرتا ہوں میں اپنا معاملہ اسے خود طے کر لیتا ہوں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تین شرطیں رکھی حضرت حسین اب جو واپس جانے کا کہہ رہے ہیں اگر کمر اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین کہتے مجھے واپس جانے دو اور واپس جانے دو کہتے یہ شرط رکھتے حضرت حسین کہتے ان کو کہ مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو میں وہاں جا کر کافروں کے خلاف لڑوں گا ادھر نہیں لڑنا چاہتا وہ کفر اسلام کے لیے گئی نہیں تھے ان کے ذہن میں بھی تھا میں کفر اسلام کی جنگ کرنے کے لیے ادھر نہیں آیا بیٹھا یہاں کفر اسلام کی جنگ نہیں ہو رہی کوئی بھی یہ شرطیں انہوں نے رکھی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی سیاسی ٹکراؤ تھا مسلمانوں کا سیاسی غلط فہمی کی بنا پر ٹکراؤ ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا مظلومانہ شہید ان کو واپس جانے نہیں دیا گیا ان کو مسلمانوں کی سرحد پر جانے نہیں دیا گیا ان کو یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کرنے کے لیے چھوڑا نہیں گیا کنہوں نے شہید کیا رافدیوں نے نے پوٹے بنانے والے پوٹھی بدکاروں نے غداروں نے انہوں نے شہید کی حضرت حسین کو یزید بن معاویہ کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں اب جب ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے قتل کیا تو اس بنا پر یزید پر لنت بھیجنا صحیح ہے ایک اس کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے کلمہ پڑھنے والا صحابی رسول کا بیٹا ہے مسلمانوں کا امام ہے امیر ہے مسلمانوں کا ابو ہریرا موجود ہیں ساٹھ کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی ہوئی تھی بیعت کی ہوئی تھی کیا یہ سارے صحابہ ان کی اکلی کام نہیں کرتی تھی کہ ہم کس بہیمان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کس کو اپنا امیر مرین مان رہے ہیں کیا یہ صحابہ جو ساری زندگی کافروں کے خلاف لڑتے رہے یہ یزید بن معاویہ کی بدماشی سے ڈر گئے تھے یہ بغیر تو تھے نوز بلّہ مندر اندر رافدی کہیں گے بکواس کریں گے ہاں جو تم کہتے ہو ایسا ہی ہو گیا تھا صحابہ سارے بہمان ہو گئے تھے اندر سے کھوٹے تھے تھے منافق تھے اسلام کے دشمن تھے لیکن کیا مسلمان یہ کہیں گے کسی مسلمان کا ضمیر کسی مسلمان کا ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں یہ سوچے ساتھ صحابہ جس کو اپنا امیر المومنین مان کر اس کے ہاتھ پر بیس کر رہے ہیں اس پر لڑ بیجنے کا کیا تصور ہے باقی مسلمان تھا وہ مسلمان کے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں برائیاں بھی ہوتی برائی برائی ہیں برائی برائی جب تک کسی کریم پڑھنے والے کی موت کے وقت تک بندے کو پتہ نہ ہو کہ یہ مرتے وقت کفر پر مرا ہے اس کو برا بلا کہنا اس کو لان بھیجنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے امام المبیا نے کہا پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے مردوں کو ان کے مرنے کے بعد برے القاب سے ذکر جو مر گیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ چاہے اس کو بخشے چاہے اس کو معاف کرے وہ اللہ کی مرضی ہے میں اور آپ کو خوب کھا بغیر کسی بنیاد کے رافضیوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنی زبان کو گندا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اپنی زبان کو گندا اگر وہ مسلمان ہے مسلمان تھا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا ہم اپنی زبان کو گندا کر کے خام خاں لانسی بنے گے اور اگر وہ کافر ہے تو ہمیں اپنی زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے حوالے سے وہ کافر تو تھا ہی نہیں اس میں تو کوئی چھتائی نہیں ہے گناہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں کوئی جرائم ہو سکتے ہیں کوئی کوئی کمیاں پتاہیاں ہو سکتی ہیں اور جو ہی مشرک نہ ہو اللہ کافر نہ ہو اللہ اس کی غلطیاں کتایاں ممکن ہے بغیر سزا دے کے معاف کر دے ممکن ہے اس کو سزا دے کر کیا کر دے معاف کر دے اللہ اس کو معاف کر دے اللہ نے اس کو معاف کر دیں ہم اس پر گالیاں دے کر اس پر لند بیچ کر اپنا مال نماز کیا کریں گے اس کا کچھ بگاڑیں گے اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے تو کسی کی خاطر اپنا اپنی آخم برباد کرنا کوئی یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے عقل مندی کا کام نہیں ہے کسی کی خاطر اپنے نام کو کیا کرنا یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے مردہ بچہ جس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں کچھ لوگ مردہ بچے کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اس کو قبرستان میں دفن نہیں کرتے قرآنوں سنت سے وضاحت کریں عزیز بھائیوں سنن ابوداب آبود میں اور سنن کرمزی میں صحیح عزیز ہے پیارے پیغمبر نے کہا کہ اکھ تو اکھ تو یو سلح علی ہے اص تو یو سلح علی کہتے ہیں مردہ پیدا ہونے والا بچہ سکھ تربیت بار میں اس کو کہتے ہیں جو مردہ پیدا ہوا ہے بچہ اس کا جنازہ پڑا جا سکتا ہے اس کا جنازہ پڑا جا سکتا ہے سنن میں اور ترمدی میں بالکل صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے ویسے <سلام> مردہ پیدا ہونے والے بچے کا جنازہ پڑھنا فرض اور ضروری نہیں ہے بلکہ زندہ پیدا ہونے والا بچہ اگر پیدا ہوا ہے زندہ تھا مہینے بعد مر گیا سال بعد مر گیا پانچ سال بعد فوت ہو گیا بچہ اس کا بھی جنازہ پڑھنا فرض نہیں اس کا بھی جنازہ پڑھنا فرض اب نہ جنازہ پڑھے نہ بچے کا ویسے دفن کر دیں جائز حلال ہے اسلام میں پیارے پیغمبر کا لخت جگر ابراہیم ماریا کبدیا کے بطن سے جو امام المبیا کا بیٹا ابراہیم تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کی عمر اٹھارہ مہینے تھی اٹھارہ مہینوں کا تھا جب فوت ہوا ہے پیارے پیغمبر نے اس کا جنازہ نہیں پڑا بغیر جنازہ پڑھنے کے اس کو دفن کر دیا سنن ابو ابود کتاب الجنائز اٹھا کر دیکھ لو سنن سنبھا کتاب الجناز میں حدیث ہے یہ پیارے پیغمبر نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھایا نہیں ویسے ہی اس کو دفن کر دیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچہ بلوگت سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا فرض ضروری لازمی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ بھی سن لو بھائی کیوں ضروری نہیں ہے کیونکہ بلوغت سے پہلے بچے کا کوئی گناہ لکھا کوئی گناہ لکھا اس کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں جنازہ <سؤال> کس لیے ہوتا ہے میت <سؤال> <سؤال> کی سفارش کس <سؤال> لیے ہوتا ہے جنازہ میت کی سفارش اس <سؤال> کو تو ہماری سفارش کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پہلے ہی گناوں سے آپ ہے ہماری سفارش کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر پڑھنا ہے تو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے جنازہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے پڑھنے والے کو ہم نے اپنے ثباب کے لیے پڑھنا ہے بچے کا جنازہ اسی طرح جو فوج شدہ بچہ ہے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو اپنے شراب کے لیے پڑھنا ہے اس بچے کو ہمارے جنازے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اسی طرح شہید ہے شہید جو ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں اس کا جنازہ پڑھنا فرض ہے اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دو اٹھا کر جائز ہے کیوں اس لیے کہ جب شہید ہوتا ہے بندہ اللہ کی راہ میں امام الانبیاء نے فرمایا اس کے خون کا خطرہ بعد میں دین پر گرتا اللہ پہلے اس کے سارے گنا مواف کر دیتا اب اس کو ہماری سفارش کی ضرورت وہ ہماری سفارش کا محتاط ہی نہیں اللہ نے بغیر ہماری سفارش کے اس کے سارے ہی گنا کیا کر دیے معاف کر دیے اب ہم نے اگر شہید کا جنازہ پڑھنا ہے تو کس لیے پڑھنا ہے اپنے ثباب کے لیے اپنے اس کو جرت نہیں ہے ہمارے جنازے کو شہید کا جنازہ فرض نہیں نابالغ بچے کا جنازہ فرض ہے. نہیں ہے اگر پڑھنا چاہو تو شہید کا بھی پڑھنا سنت ہے بچے کا بھی پڑھنا سنت ہے اور فوج شدہ بچے کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے باقی جو قبرستان میں دفن نہیں کرتے یہ جہالت ہے حمات ہے بچہ ہے بچہ جب اس کے آگاد بن چکے ہیں وہ ایک انسان, ایک انسان, انسان ہے ایک انسان اور انسان مقرر ہے محترم ہے اسلام کے اندر زندہ بھی محترم ہے مرنے کے بعد بھی انسان کا احترام فرد ہے مسلمانوں پر انسان قابل احترام چیز ہے دنیا میں اللہ نے انسان کو عزت دی ہے چاہے وہ انسان چھوٹا ہے چاہے انسان بڑا ہے انسان کی عزت ہے اسلام کے اندر مدد ہے انسان اس کی توہین کرنا اس کو گڑے میں پھینکنا یہ اس کی تکرین کے خلاف ہے بچہ ہے نو مولود مردہ پیدا ہوا ہے اس کو گسل دیا جائے گا اس کو کفن پہنایا جائے گا اس کو قبرستان کے اندر قبر کھود کر قبر میں دفن کیا جائے گا گڑے میں نہیں یہ جہالتیں ہماقتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ اس کو گڑے میں دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں دفن نہیں کرتے نہ حدیث میں کہی اس کا تصور ہے نہ صحابہ کی زندگیوں میں ان باتوں کا کوئی نام و نشان ہے یہ جاہلوں نے اپنے گھر کا دین بنایا ہوا ہے رف الگین کی دلیل دیں کیا رف الدین چھوڑنے سے گناہ لازم آتا ہے ابھی دلیلیں انشاءاللہ یہ اگلے خطبے میں آئیں گی انشاءاللہ بڑی دلیلیں آئیں گی بخاری کی مسلم کی ابو ابود کی ترمدی کی دلیلیں آئیں گی اور یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ گنا ہے چھوڑنا یا کیا ہے یہ بھی ان شاء اللہ بدا کریں گے عزیز کے سر میں درد تھا اسے درد شکیقہ کہتے ہیں ڈاکٹروں سے دوائی بھی لی کچھ آرام آ گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ درد دم کے ساتھ ہی آرام آئے گا کسی سے دم کروائیں کیا دم کرنا جائز ہے دم کیسے کیا جائے خود کیا جائے یا کسی سے کروایا جائے عزیز بھائیو دم کرنا اسلام کے اندر جائز ہے دم کرنا پیارے پیغمبر نے دم کرنے کی کروانے کی اجازت دی ہے بے شرطے کے اس دم کے اندر کوئی شرکیہ لفظ موجود اس کے اندر کوئی منتر شنتر کوئی منتر شنتر, کوئی منتر شنتر, کوئی منتر شنتر نہ ہو کیا ہو کیا ہو اس کے اندر دم کے اندر قرآن مجید کی آیات ہوں قرآن مجید کی صورتیں ہوں یا امام المبیا کی ثابت شدہ دعائیں ہوں جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں ان کا دم کرنا جائے گا ان کا دم کرنا آپ نے فرمایا آرے دعا لیا رکا کم سے جو تم دم کرتے ہو نا مریضوں کو وہ میرے سامنے پیش کرو صحابہ نے سنائے کہ ہم یہ یہ دم کرتے ہیں جو جو دم ٹھیک تھے وہ آپ نے رکھے جو غلط تھے ان کو کہا یہ دم آئندہ نہیں کرنا اس کو ختم کر دو لا بالرقا ما لم یقن شرکن روا ببو دارود سنن ابو دابود میں پیارے پیغمبر کا ہے اس دم میں کوئی حرج نہیں جس دم کے اندر شرک شرکیہ کلما جملہ کوئی منتر نہیں ہے وہ دم جائز ہے بندہ خود بھی کر سکتا ہے دم اور کسی سے بھی کروا سکتا ہے جس سے کروانے وہ شیطان کا چیلا نہ ہو کلین شیو غیر محرم عورتوں پر ہاتھ پھیرنے والا پہ ٹنڈا نہ ہو اس نے دم کروانا جا کر پانچ وقت کا نمازی ہو باشرہ ہو پیارے پیغمبر کی صورت شکل و صورت اس نے اختیار کی ہوئی ہو पिन... اللہ سے ڈرنے والا ہو भाई... حرام خور بےمان غیر عورتوں کو تکنے والا غیر عورتوں سے بغیرت نہ ہو وہ ایسا نہ ہو تو اس کے پاس جا کر دم آپ کروا سکتے ہیں خود دم کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے دم کیا کریں گے مثلا کسی جگہ پر درد ہے درد جسم کے کسی حصے پر کیا ہے درد یہ درد شکیقہ ہے آدھے سر کا درد ہے پیارے پیغمبر نے کہا جس حصے پر درد ہے اپنا سیدھا ہاتھ وہاں پہ رکھو سیدھا ہاتھ وہاں پہ رکھو درد والی جگہ پہ گھٹنے میں ہے گھٹنے پہ رکھ لو بازو میں ہے بازو پہ رکھ لو جہاں درد ہے وہاں اپنا سیدھا ہاتھ رکھ لو پھر کیا پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تین مرتبہ اور اس کے بعد بے عزت اللہ قدرت ہی ماں آجے دو و حاضر سات مرتبہ یہ الفاظ پڑھو پیارے پیغمبر نے فرمایا انشاءاللہ درد جاتی رہے گی نہیں رہے گی درد درد جاتی رہے گی بڑا مجرب صحیح مسلم شریف کی ادیت ہے جہاں پر درد ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھو تین مرتبہ بسم اللہ سات مرتبہ یہ عزت ہی میرے شرد ما واضر ہو یہ سات مرتبہ کریں پھر پھونک دیں بے شک وہاں پر دوبارہ پھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں سات مرتبہ یہ کریں سات مرتبہ عمل کر انشاءاللہ درد نہیں رہے گا نام نشان بھی نہیں رہے گا درد کا اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے ایک یہ بھی دم سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کسی نے دوسرے بھائی کو دم کرنا ہے تو کیا دم کرے اپنا تھوک اپنی انگلی کو لگائے پھر اس کو زمین پر رکھ کر مٹی لگا لے مٹی انگلی کو پھر جس بندے کو تکلیف ہے جس جگہ پر انگلی وہاں پر رکھے اور کہے بسم اللہ تربا تو ار دینا بے ریخا سے با دینا بے ازن رب دینا انشاء اللہ الرحمٰن اللہ اس کی تکلیف کو کیا کر دے گا ہٹا دے گا ایک ایک دم بڑا ہی زبردست ہے ہر بیماری کے لیے دنیا کی, دنیا کی, کی؟, کی؟ ہر, ہر سوائے موت, موت کے ہر بیماری موڑن کا علاج سوائے موت کے کوئی مولوی بھی آپ کو مفت میں نہیں کوئی نہیں بتائے گا اللہ مزل سے مفت میں بتا رہا ہوں مجھے کوئی غلط کسی سے کچھ لینے کی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کیا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم میں امام المبیا نے فرمایا جو کسی بیمار بندے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے کیا کرنے کے لیے جاتا ہے عیادت کرنے, کرنے کے لیے وہ اس مریض کے پاس جا کر یہ پڑھے مریض کے پاس جا کر یہ پڑھے کیا بولا اللہ ہل عظیم اصال اللہ ہل عظیم ربل آرشل عظیم این لمبا چوڑا ہے بہت یہ تین جملے ہیں اس اللہ حل عظیمہ رب المے یشا سات مرتبہ مدینے والے امام ناطک وہی سید آدم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو بندہ سات مرتبہ اس مریض کے پاس جا کر یہ دعا پڑھ لے گا اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ ضرور بھی ضرور اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا وہ بیماری اس کا کوئی نقصان کر کے بساؤ کا توتا نا بڑا بڑا بخار کہتے چڑھ جاتا ہے وہ بڑا بخار کسی کے سر پہ پڑ جاتا ہے کسی کے بازو پہ پڑ جاتا ہے کسی کے کچھ پہ پڑ جاتا ہے وہ بندہ معذور ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے آپ اس کے پاس جا کر بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں یہ سات مرتبہ دعا پڑے جتنا بھی بڑا بیمار ہے بخار ہے بڑے کا بھی ابا ہے اگر بخار تو ان وہ اس کا کچھ بگاڑ کر نہیں جا سکے گا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ فرمان ہے مدینے والے امام محمد اللہ اللہ کا یاد ہے بھائیوں کو ذرا ہاتھ کھڑا کریں کتنے کو یاد ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بہت تھوڑوں کو یاد ہے سب کو یاد کرنا چاہیے او جو اسلّہ اس اللہ رب العرش ربل ارشل عظیمے این یش فیا کاش فیا کا آ جاتا ہے سوال بتا دیتے ہیں انشاءاللہ بمبئی حملوں کی طرح کے حملے کرنا جائز ہے, جائد ہے جائد کیا کعبہ کی طرف قو کرنا جائز ہے عزیز بھائیو کھلی جگہ میں فضا کے اندر کعبہ کی طرف منہ کر کے پشاب کرنا یا پیٹ کر کے پشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے امام الانبیاء نے روکا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ جائز نہیں ہے پیارے پیغمبر نے اس سے منع فرمایا ہے کابے کی طرف پیٹھ کر کے چلنا اس سے منع نہیں کیا کابے کی طرف پیٹھ کر کے چلنے سے منع نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کابے کی طرف پو کرنے سے منع نہیں کیا کابے کی طرف پو کر کے بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں کتاب و سنت میں کہیں ممانت نہیں آئی اگر کابے کی توہین ہوتی کعبے کی طرف پو کرنے کر لیٹنے سے یا بیٹھنے سے تو اللہ کے نبی روک کر جاتے یا نہ روک کر جاتے ہیں مکمل ہو گیا تھا پیارے پیگمبر پر یا نہیں مکمل ہوا تھا